اور سفا تین سو اکیاسی ہے آخری لائن بالکل جو ہے کہاں سے مولانا صاحب نے مجھے بتلایا دین ولو قال انی تالقن تین سو اسی ہے سوری تین سو یہاں سے سبق شروع کرنے سے پہلے میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے انسان کو اس کتاب کا مزاج سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ کتاب پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں اور شروع سے لے کے تمت بالخیر آخر بھی پڑھ لیں کتاب کا مزاج نہ سمجھے تو میرے خیال میں یہ اس کتاب کے ساتھ نا ہے یا آپ مصنف کا مزاج نہ سمجھیں تب بھی یہ آپ کی اس کتاب کے ساتھ ناصافی ہے تو آج سبق شروع کرنے سے پہلے میں چند ایک گزارشات آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ کتاب کا مزاج جو ہے نا وہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دوران طالب علم جتنی کتاب پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے لیکن اس کے بعد جب آپ دوبارہ اس کتاب کو کھول کر مطالعہ شروع کریں گے تو اگر آپ نے کتاب کا مزاج سمجھا ہوگا تو آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں پڑے اور اگر آپ نے کتاب کا مزاج ہی نہیں سمجھا ہوگا تو آپ کو پھر بہت پریشانی جو ہے لاحق ہوگی اور آپ بہت پشیمان ہوں گے تو آپ کو یقیناً پہلے بھی اساتذہ نے صاحب ہدایا اور ہدایات کا مزاج بتلایا ہوگا لیکن میں اس کو دہرانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کتاب کو پڑھانے سے پہلے میں اس مزاج کو دہرانا بہت ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہم کتاب کو اچھی طریقے سے پڑھیں اور جتنا پڑھیں وہ تو پڑھیں اس کے بعد آپ کبھی بھی اس کتاب کو کھولیں اس کتاب کو آپ کھولیں تو آپ کو اس کتاب کا مزاج پتا ہو کہ آیا یہ ہدایا کس مزاج کی ہے اور کس مزاج میں لکھی گئی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ بات نشین فرمائیں کہ یہ ہدایہ کا جو متن ہے اس میں اکثر جو متن ہے وہ قدوری سے لیا گیا صاحب قدوری کا جو قدوری کے اندر عبارات ہیں وہی عبارات اکثر جو ہے ہدایہ کے اندر دہرائی گئی ہیں اور ان کی صاحب ہدایا نے تشریح بیان کی صاحب ہدایا ہدایا کے اندر یہ مزاج ہے کہ صاحب ہدایات سب سے پہلے مسئلہ بیان فرماتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر اگر کوئی اختلاف ہے تو اس اختلاف کو بیان فرماتے ہیں پھر اختلاف ذکر کرنے کے صاحب ہدایا کے دو طریقے ہیں کہیں پر یوں فرماتے ہیں کہ یہ امام شافی کا ایک کول ہے اور کہیں پر یوں فرماتے ہیں کہ امدا ابھی حانی با اور قول ان دونوں کے اندر فرق ہے یاد رکھیں جو اصل بات ہے اور جو اصل مذہب کسی کا جب بیان ہوگا تو وہ امدا سے بیان ہوگا اور جو قول سے بیان ہوگا یاد رکھیں وہ کبھی بھی اس کا مذہب نہیں ہوگا جیسے آتا ہے قول شافی ایک امام شافی کا ایک کول ہے یا کہیں پر آئے گا کہ یہ امام مالک کا ایک کول ہے کہیں پہ آئے گا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی ایک کول ہے تو کول اس یہ کول جو ہوتا ہے یہ یاد رکھیں ان کا مذہب نہیں ہوتا مذہب ہمیشہ امدا سے آئے گا جب یوں کہیں گے کہ ان بی حنیفہ یا ان دا یا ان مالک اس وقت سمجھیں کہ صاحب ہدایا مذہب بیان کر رہے ہیں اور یہ ان کا مذہب ہے ورنہ جہاں کہیں بھی قالا قول آئے گا تو وہ اس, ان کا جو ہے نا وہ مذہب نہیں ہوگا ایک بات یہ ہے ذہن نشینا دوسری بات یہ ہے کہ صاحب ہدایات کا ایک انداز ہے اور ہدایات کا ایک مزاج یہ ہے کہ صاحب ہدایات دو طرح کی دو طرح کے دلائل لاتے ہیں ایک دلیل نقلی لاتے ہیں جس کا تعلق نقل سے ہے حدیث سے ہے قرآن سے ہے اسے دلیل نقلی کہتے ہیں اور ایک دلیل عقلی لاتے ہیں ایک دلیل نقلی لاتے ہیں اور ایک دلیلیں عقلی بیان فرماتے ہیں اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک تیسری دلیل کرتے ہیں جسے دلیل تنویری کہتے ہیں دلیل تنویری یہ لفظ شاید آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہو دلیل تنویری اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے اندر چیز کے ساتھ ایسی چیز کے ساتھ دلیل دی جائے کہ جو جس چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں آواز آ رہی ہے جی جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دلیل اقلی ہوتی ہے ایک دلیل نقلی اور ایک دلیل تنویری یہ جو دلیل تنویری ہے نا یہ اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے اندر ایسی مثال دی جائے کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو دلیل تنویری کہتے ہیں یہ ایک نئی بات ہے اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی باقی دلیل عقلی اور دلیل نقلی پیش فرماتے ہیں دلیل عقلی سے مراد وہ دلیل جس کا ثبوت قرآن اور حدیث ہے دلیل عقلی سے مراد وہ دلیل جو ہماری عقلوں کو بھی لگے جو اس کے بارے میں عقل بھی یہ فیصلہ کرے کہ واقعی یہ دلیل درست ہے تو اسے کہتے ہیں دلیل تو صاحب ہدایات اور ہدایات کا ایک مزاج یہ ہے کہ وہ دو طرح کی اکثر جو ہے وہ دو طرح کی دلائل صاحب ہدایا بیان فرماتے ہیں اپنی ہدایات ایک دلیل عقلی اور ایک دلیل نقلی دوسری دو باتیں ہوں گی تیسری بات یہ ہے کہ صاحب ہدایا کا اپنی ہدایہ کے اندر ایک مزاج یہ بھی ہے کہ ہمیشہ صاحب ہدایا جو مرجوح کول ہوں گے ان کے دلائل پہلے دیں گے جو مرجوح کول ہوں گے ان کے دلائل پہلے دیں گے اور جو راجہ کول ہوگا اس کو اکثر آخر میں ذکر کریں گے اکثر اس کو آخر میں ذکر کریں گے اور پھر اس کی دلیل دیں گے راجیہ کول کو صاحب ہدایا اکثر آخر میں ذکر کریں گے اور پھر اس کی دلیل پیش فرمائیں گے اور اوپر جو مرجو کول ہوں گے ان کے جواب بھی پیش فرمائیں گے یہ صاحب ہدایا کا اپنی ہدایا کے اندر ایک مزاج ہے انسان کو یہ مزاج ضرور سمجھنا چاہیے تاکہ کبھی بھی وہ کتاب کھولے تو اسے پتا ہو کہ یہاں سے ہدایا دلیل اکلی بیان کر رہے ہیں یہاں سے صاحبِ دلیلِ نقلی بیان کر رہے کبھی بیا کرتاب کو تو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے صاحب ہدایات دلیل عقلی بیان کر رہے ہیں اور یہاں سے صاحب ہدایات دلیل نقلی بیان کر رہے ہیں تو یہ دو تین مزاج میں نے ارض کر دیے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وہ وقت کی کمی کی وجہ سے فی الحال اتنا ہی بہت ہے تو اب میں سبق جو ہے وہ شروع کرتا ہوں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے بہت قیمتی ہوں گی انشاءاللہ تعالی تو مصنف علحمٰ صاحب ہدایا ایک عبادت لے کے ہے اگر کسی شخص نے اپنی روجا سے کہا کہ انتی تجھے ہے یا طلاق والی ہے اور مابین واشدن الاسن دینی تجھے طلاق ہے ایک سے لے کر دو کے مابین واشد ایک سے لے کے دو کے درمیان ایک سے لے کر دو کے درمیان تو فہیا واحدتن تو امام آزم ابو حنیفہ کے نزید ان دونوں قولوں کے اندر ایک اطلاعات واقع ہو وَإِن قَالَ اور اگر کسی شخص نے کہا مِن واحدتن مِن واحدتن واحد ایک سے لے کر دو تک یا ایک اور تین کے درمیان ایک اور تین کے درمیان نہیں مم او مابین واحد للاسن ایک سے لے کر تین تک اوما بین واحد یا تی ایک اور تین کے درمیان ایک اور تین کے درمیان یعنی تو امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی کتنی ہوگی حنیفہ دیکھیں یہ اندا سے بیان کیا اندا کا مطلب ہوتا ہے مسلک اور مذہب تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رشی مح اللہ تعالی کا مذہب ہے وقالا جبکہ صاحبین رشیم اللہ نے فرمایا فل اولا پہلی صورت میں ہی سمتان دو ہی طلاقیں ہوں گی وقتی اور دوسری صورت میں سلاسن تین طلاق ہوں گی یہ جو عبارت کے اندر مسئلہ ہے سب سے پہلے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے تو اس کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اگر کسی شخص نے یوں کہا اپنی بیوی کو تجھے ایک سے لے کر دو تک طلاق یا یوں فرمایا ایک اور دو کے مابین تک تلاق یا مابین جو ہے وہ تلا یعنی ڈیڑھ پونے دو یا یوں فرمایا کہ ایک سے لے کر تین تک طلاق یا یوں فرمایا ایک اور تین کے درمیان تلاق تو یہ مسئلہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے اگر کسی نے اپنی بیوی سے یوں فرمایا ایک سے لے کر دو تک ایک اور دو کے درمیان یا ایک سے لے کر تین تک ایک اور تین کے درمیان یہ مسئلہ ہے پھر اس کے بعد اختلاف کو سمجھنا چاہیے سب سے پہلے مسئلہ سمجھنا چاہیے ہمارا جو لمحہ فکریہ وہ یہ ہے کہ ہم اختلاف کو زیادہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور اصل مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن میں رہتا ہی نہیں یہ بہت ہی بڑی پریشانی کی بات ہے تو سب سے پہلے مسئلہ سمجھے اگر کسی نے یوں کہا ایک سے لے کر دو تک ایک اور دو کے درمیان ایک سے لے کر تین تک ایک اور تین کے درمیان یہ الفاظ اگر کسی نے کہے تو پہلی صورت میں امام صاحب کے نزدیک ایک دوسری صورت میں امام صاحب کے نزدیک دو طلاقیں واقع ہوں گی جبکہ صاحبین رشی محمد اللہ کے نزدیک پہلی صورت میں دو اور دوسری صورت میں, صورت میں تین طلاقیں واقع ہوں گی یہ قدوری کی جو عبارت تھی وہ حل ہوگی اس کے بعد اختلاف کو مزید بڑھاتے ہوئے صاحب ادا رشم اللہ فرماتے وکال ظفر پہلے دو مسلک تھے ایک امام اعظم ابو حنیفہ کا دوسرا صاحبین اب احناف میں سے ہی امام ظفر رشم اللہ کا ایک اور مسلک سامنے آ گیا وکال ظفر امام ظفر رشم اللہ نے فرمایا فلکولا پہلی صورت میں لا یقین انہوں نے بہت نرم دلی دکھائی اور فرمایا کہ لا یقا شیون کچھ بھی واقع نہیں کوئی چیز واقع نہیں سانتی اور, اور دوسری صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی پہلی صورت میں کوئی بھی چیز واقع نہیں ہوگی جس کے اندر اس نے یہ فرمایا تھا ایک سے لے کر دو تک یا ایک اور دو کے ماپے مابہ اور دوسری صورت جس میں اس نے یوں فرمایا تھا ایک سے تین تک یا ایک اور تین کے مابہ طلاق تو اس کے اندر ایک واقع ہوگی اور آگے مصنف علیہ رحمان نے فرمایا وہ القیاسو اور یہی قیاس کا تقاضا ہے یہی قیاس ہے قیاس یہی کہتا ہے کہ پہلی صورت میں کوئی واقعہ نہ ہو اور دوسری صورت میں صرف ایک طلاق واقعہ ہو اب قیاس کی دلیل کیا دے رہے ہیں اب قیاس کی دلیل بتلا رہے لنل غائتا لائتا لاتو تحت مضروبی لہول غائط کیونکہ غایت داخل نہیں ہوتی تحت مضروبی لہل غایات اس کا اگر میں بامحاورہ ترجمہ کروں تو وہ مغیہ ہوگا کہ غایہ مغیہ کے تحت داخل نہیں ہوتی غایہ مغیہ کے, کے تحت داخل نہیں ہوتی یہ آپ نے اصطلاح پہلے بھی سن رکھی ہوگی قدوری کا سب سے پہلا مسئلہ ہی یہی ہے کہ غیا مغیہ میں داخل نہیں غایہ مغیہ میں شامل سب سے پہلا مسئلہ یہ اللہ عام الزاکم تم ملاَ سلط فلسل حکم عقم مل موافق ال المرافک والی جو صورت ہے وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ غایا مغیہ کے تحت داخل نہیں گایا کہتے ہیں انتہا کو غایا کہتے ہیں انتہا کو جو الا سے الا سے جس کا بیان ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے غایا اور مغیہ اس سے پہلے پہلے جتنی بھی چیزیں وہ مغیہ کہلاتی ہیں تو گایا مغیہ میں داخل نہیں ٹھیک ہے اب جس نے کہا تھا آپ عبادت کے اوپر ذرا دھیان دیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس نے کیا کہا تھا کہ واشدتی ایک سے دیکھیں یہاں سے مغیا کا جو ہے نا الا سے واشدتی الاسمت تو اس کے اوپر ہی وہ ایک مثال دے رہے بالکل سیم اسی طرح اس کے اندر من اور الا جو ہے نا استعمال ہوا یہ دیکھیں بالکل اسی طرح کی اس نے آگے مثال جو ہے لے کر آئے ہیں اسی کے اوپر کہ دیکھیں غایا مہیا کے تحت داخل نہیں ہوتی ٹھیک ہے جس طرح کے لوکال من ہا زلح الا بھی دیکھے من اللہ حاظ الحت کہ میں نے تیرے ہاتھ یہ بیچ دی یہ زمین بیچ دی یہ مکان بیچ دیا من ہاج الحیتی اس دیوار سے الاحاظ الحیتی اس دیوار تک اس دیوار سے اس دیوار تک اب اس کے اندر دیکھیں کہ اگر کسی انسان نے اس طرح زمین فروخت کی تو اس دیوار سے اس دیوار کے درمیان درمیان جو زمین ہے وہ تو اس نے فروخت کر دی لیکن یہ دیوار اور وہ دوسری دیوار دونوں ہی اس بے کے اندر شامل نہیں ہوں گی بالکل اسی طرح جب اس نے یوں کہا سمٹئی تو بین واشن یہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوگی الا سمت اور سنتین وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوگی لہذا کوئی بھی طلاق نہیں ہوئی لہذا کوئی بھی طلاق نہیں ہوئی جس طرح کہ من ہاضل اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک یہاں دونوں دیواریں اس بے کے اندر شامل نہیں ہوتی اسی طرح یہاں بھی من, من واحدتن سنتین نہ تو واحدہ شامل ہے اور نہ ہی سنتین شامل یہ دلیل ہے امام ظفر رحم اللہ کی بڑی مزیدار قسم کی, کی دلیل ہے اور اس کا جو جواب ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا وجہ پولی ہاں اب یہاں سے صاحبین رحیم میں نے ایک بات بتلائی تھی کہ پہلے مرجو کول ذکر فرماتے ہیں صاحب ہدایات اس کے بعد راجے کول اور اس کے دلائل مرجو کول بیان کرتے اس کے دلائل بیان کر دیتے اس کے بعد راجے کول لاتے ہیں راجے کول کو بیان کر کے اس کی دلیل اور جو مرجو کول ہوتے ہیں ان کے جواب بھی صاحب ہدایا دیتے ہیں یہ صاحب ہدایات اور ہدایات کا ہدا جیتاج اب دوسرا جو مرجو کول ہے دوسرا کول وہ فرما وجہ ہی ماں کے کول کی دلیل وہ استحصان وہ استحصان ہے وہ کیا ہے استحسان ہے انا مسلح ہاضل کلامی کہ اس طرح کا کلام اس کلام کی مثل متا ذکیرہ فلورفی عرف میں جب بھی ذکر کیا ہے استحصان کا مطلب ایک قسم کا آپ عرفی لگا لیں کہ عرف کا جو ہے نا وہ اعتبار کریں کہ استحصان باقاعدہ ایک پوری اصطلاح ہے استحسان وہ آپ نے جو ہے اصول فقہ اس کے اندر آپ نے شاید اس کی جو تعریفات اور اس کی پوری تشریحات پڑھی ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ انا مسلح حاضل کلامی کے اس کلام کے مثل متا جب بھی ذکر کیے جاتے ہیں فی الحال عرفی عرف میں یراد بہل کلو تو اس سے مراد کل ہی ہوتا ہے اس سے مراد کل ہی ہوتا ہے کما تقول غیر جس طرح کہ تو کسی دوسرے سے کہیں من تو میرے مال میں سے ایک درہم سے سو تک لے لے دیکھے واحد والی بالکل ایک جیسی بار سے مم من میرے مال میں سے ایک درہم سے لے کر سو تک لے لے تو اگلا آدمی پورے سو درہم ہی لیتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اٹھانوے درہم لے, لے جب کوئی انسان کسی دوسرے آدمی سے یوں فرماتا ہے کہ تم میرے مال میں سے تو میرے مال میں سے ایک درہم سے لے کر سو درہم تک لے لیں تو اگلا انسان پورے سو ہی لیتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ شروع کا ایک چھوڑ دیں شروع کا ایک چھوڑ دیں درہم ایک اور آخر سے سو یعنی غیا مغیہ میں داخل نہیں وہ والی بات تو لہذا اٹھانوے نہیں لیتا بلکہ کتنے لیتا عرف عام میں اسے کل ہی مراد لیتا ہے لہذا یہاں بھی مم وا شد الاسن تین سے کل ہی مراد ہے پہلی صورت میں دو اور دوسری صورت میں مِن واحدة سلسن کے اندر پوری تین ہی مراد ہوں گی کیونکہ اس سے مراد کل ہی ہوتا ہے تو یہ دلیل تھی صاحب رحی اللہ کی آپ کو سمجھ آ رہی میری بات آگے دیکھ اب آ رہے جی امام اعظم ابو حنیفہ راجے کو اور ان کی دلیل اور ان کے جواب صاحب ہدایات بڑی کمال کی دلیل ذرا ذہن حاضر رہنا امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے کہ جب بھی ایک قاعدہ ہے ایک قاعدہ ہے اس قسم کا جو کلام ہے جو ان الفاظ کے اندر ذکر ہوا ہے اس کے اندر آپ, شاید سمجھ، آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ گنتی گنتی ہے نا جو گنتی، عربی کے اندر وہ ذکر ہوئی تو گنتی کے بارے میں ایک علماء لغت نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر تو دو عدد ایسے آ جائیں جن کے درمیان کوئی تیسرا عدد نہ ہو جیسے ایک اور دو جیسے ایک اور دو, دو, دو عدد ایسے آ جائیں جن کے درمیان کوئی عدد نہ ہو یا دو عدد ایسے آ جائیں جن کے درمیان کوئی عدد ہو تو اس کے بارے میں یہ ایک قائدہ ہے کہ ان, ان المراد من العقل کہ اس قسم کے کلام کے اندر جو مراد ہوتی ہے وہ اکثر من العقل عقل میں سے زیادہ عقل میں سے زیادہ زیادہ مراد لی جاتی ہے اور اکثر میں سے عقل اور اکثر میں سے عقل یعنی جب بیچ میں جب درمیان میں اکثر مرلا کل اکل سے اکثر مراد لیجیے جب درمیان میں کوئی عدد نہ ہو پھر اکل میں سے اکثر اور جب درمیان میں کوئی ہو تو اکثر میں سے اکل اکثر میں سے اکل تو ایک اور دو کے درمیان ایک اور دو کے درمیان کسی قسم کا کوئی بھی عدد نہیں کسی قسم کا کوئی بھی عدد موجود نہیں بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں اچھا میں کر رہا تھا کہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو عددوں کے درمیان دو عدوں کے درمیان کوئی تیسرا عدد نہ ہو جس طرح کے پہلی مثال کے اندر انتی تھا مم واشدن الاسمت مم واشدن تو اس وقت کیا ہوتا ہے اکثر من عقل کیا ہوتا ہے اکثر من عقل یعنی عقل اک میں سے زیادہ یعنی چھوٹے عدد کے مقابلے میں بڑا عدد مراد ہوتا ہے چھوٹے عدد کے مقابلے میں بڑا عدد مراد ہوتا ہے ٹھیک اور دوسری کیا تھی کہ اگر درمیان جیسے میم واحد میم واحد الا سلاسین یہاں دیکھیں ایک اور تین کے درمیان دو ہے ایک اور عدد موجود ہے ایک اور عدد موجود ہے تو یہاں ہوتا ہے جناب اکثر ملن عقل تو اب دیکھیں تینوں عددوں میں اچھا پہلی باری جو صورت ہے میں جس میں بیان کر رہا تھا عقل میرل اکثر مراد ہوگا یہاں اکثر کیا تھا سنتے اکثر کیا تھا ایک اور دو میں سنتے تو اس میں سے عقل تھا واحد اس میں سے عقل کیا تھا واحد لہذا پہلی صورت کے اندر ہم نے ایک لاکھ مراد لی واحدتن ایک تلاک مراد لیں گے اس لیے وہاں پر ایک تلاک ہی واقع ہوئی اور دوسری صورت کے اندر کیا تھا دوسری صورت کے اندر کیا, کیا ہے کہ اکثر مین لفن یعنی کہ چھوٹے اور بڑے عدد میں سے بڑا عدد مراد لیں گے کہ کب جب دو عددوں کے درمیان ایک تیسرا عدد موجود ہو تو وہاں پر ایک اور تین کے درمیان دو موجود تھا لہذا اب وہاں دیکھیں ایک دو اور تین ان کے اندر سے سب سے چھوٹا کون سا ہے ایک اور اس سے اکثر کون سا ہے دو لہذا دوسری صورت کے اندر دو مراد لے لیا اور پہلی صورت کے اندر ایک مراد لے لیا اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ پہلی صورت کے اندر کی ایک طلاق واقع ہوگی اور دوسری صورت کے اندر دو طلاقیں واقع ہوں گی بات سمجھ میں آئی یہ ذرا تھوڑی سی مشکل سی دلیل تھی اتنی آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں اب اس کے اوپر ایک اور مثال جو ہے وہ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ یوں کہتے ہیں کہ سنی یا سنی میرا جو میری عمر من سے پینا علا سبعین ساٹھ سے لے کر ستر تک ہے یا ومابین سے تین الاسعین یا ساٹھ اور ستر کے مابین ساٹھ اور ستر کے مابین جب کسی بڑی عمر کے شخص سے سوال کیا جائے کہ آپ کی عمر کیا ہے تو وہ سنی یوں ہی کہتا ہے کہ تین الاساین ساٹھ سے ستر اور یا یوں کہے گا کہ ساٹھ اور ستر کے مابین ساٹھ اور ستر کے مابین بھی اور اس سے مراد وہ یہی لے رہے ہوتے ہیں ما ذکر نہ ہو جس کا ہم نے ابھی اوپر ذکر کیا کیا مراد لے رہے ہوتے ہیں ساٹھ اور ستر کے جب یوں کہتے ہیں کہ ساٹھ اور ستر تو اس سے مراد وہ باسٹھ چونسٹھ چھیاسٹھ اٹھاٹھ ان میں سے کوئی ایک عمر مراد لے رہے ہوتے ہیں اور جب وہ یوں کہتے ہیں ماں بہین سی نے سب تب بھی وہ ان میں سے کوئی ایک عدد مراد لے رہے ہوتے ہیں تو بالکل اسی طرح یہاں پر بھی کوئی ایک ہی عدد مراد لیا جائے گا باقی جو صاحبین نے ایک دلیل پیش کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اکثر اس طرح کے مثالوں کے اندر کل مراد لیا جاتا ہے اب اس کا جواب مصنف علیہ رحما یہاں سے دے رہے ہیں وہ ارادت کل طریق طریق الباہتی کہ بھائی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کل مراد لیا جاتا ہے وہ ان صورتوں کے اندر کل مراد لیا جاتا ہے جہاں پر عباہت ہو جہاں پر جواز ہو جہاں پر جواز ہو وہاں پر یہ نرم دلی دکھائی جاتی ہے کہ وہاں پر کل مراد لیا جاتا ہے آپ نے جو مثال دی وہ دی تھی بے کی اور بے کے اندر عباہت ہے مباح ہے بے کرنا بالکل مباح ہے اس کے اندر کل مراد لیا جا سکتا ہے وہ ارادت الکلی کل کا مراد لینا سیما طریق ہو طریق الباہتی ان طریقوں میں ہے جہاں پر عباہت کا طریقہ ہے کما زخی کما زکا جس طرح کے صاحب نے ذکر کیا سیا جس طرح کے صاحب نے ذکر فرمایا کہ وہاں پر کل مراد لیا جاتا ہے جہاں پر عباہت ہو اور طلاقی اصل طلاق کے اندر ممانعات ہے جبکہ اصل طلاق کے اندر ممانعت ہے لہذا یہاں احتیاط برتنا ضروری ہے کہ یہاں پر کل مراد نہیں لیا جا سکتا اب اگلی طرف آ رہے ہیں سملغایت اللہ اب اگلی طرف آ رہے ہیں کہ امام زفر رحمت اللہ علیہ کے جو انہوں نے فرمایا تھا غایہ مغیا میں شامل ہوتی ہے غایا مغیا میں داخل ہوتی ہے اب اس کی طرف آ رہے ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں سما گایت الفلا لاسکون موجود علی آپ نے یہ کہا کہ دوسری والی جو گایا ہے وہ پہلی غایہ کے اندر شامل نہیں یا گایا مغیا کے اندر داخل نہیں سنتان واحد ان کے اندر داخل نہیں آپ نے یہ فرمایا اس کا جواب دے رہے کہ بھائی سمبل اولا لا بن موجود موجود سب سے پہلے غایت اولا کا وجود ضروری ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے جب تک غایت اولا موجود ہی نہیں ہوگی تب تک دوسری جو غایت ہے وہ اس کے اوپر ترتیب بھی نہیں پا سکتی جب تک پہلی چیز موجود ہی نہیں ہوگی اس وقت تک دوسری چیز وجود میں آئی نہیں سکتی وجود میں آئی نہیں سکتی دوسری چیز وجود میں اس وقت آئے گی جب پہلی چیز موجود ہوگی تو لہذا جب ایک وجود میں ہوگا ایک موجود ہوگا تب کہیں جا کے دو وجود میں آئے گا اگر ایک ہی موجود نہ ہو تو دو وجود میں آئے گا ہی نہیں لہذا پہلی چیز کا واقع ہونا ضروری ہے لہذا جو اس نے کلام کیا ہے اس کے اندر ایک کا وجود اور ایک کا واقع ہونا وہ ضروری ہے اس لیے ہم نے فرمایا کہ پہلی صورت کے اندر ایک واقعہ ہوگی باخلاف بے کے کہ آپ نے بے کے اوپر اس کو قیاس کیا کیونکہ بے والی مثال کے اندر وہاں پر وہ دیواریں دونوں کی دونوں پہلے سے موجود تھے یہاں پر ایک وجود میں آئے گا واحدتن تو سلطان آئے گا وہاں پر مسئلہ اور تھا وہاں پر دونوں دیواریں پہلے سے موجود تھیں ان کا کلام کے اندر واقعہ ہونا اور ان کا وجود میں آنا ضروری نہیں تھا بخلاف اس صورت کے کہ اس کے اندر واحدتن وجود میں آئے گا ہوسانیتاً وجود میں آئے گا اگر واحدتن واحدتن ہی وجود میں نہیں آیا تو ثانیہ کیسے وجود میں آ جائے گا یہ امام زفر رحم اللہ کے دلیل کی جو ہے وہ جواب دیا ہے رحم اللہ نے <تصحنت> دیکھے لابہ سمل غائت القولہ پھر پہلی غائت لابہ اس کے لیے ضروری ہے کہ موجود کہ وہ موجود ہوتا لترتب علی حد تاکہ دوسری آیت اس کے اوپر ترتیب پائے وہ وجود اور اس کا وجود اس کے واقع ہونے کے ساتھ ہو گیا یعنی کہ جیسے ہی وہ کلام کے اندر واقع ہوا لفظ اس کا وجود ہو گیا بخلا فل مقابلہ بے کہ لان الغائده فيه موجوده اس کے اندر تو پہلے سے غائب موجود ہے قبل البيع بے کے ہونے سے پہلے ہی غائب وہاں پر موجود ہے۔ اگے مصنف علی رحمہ فرمارہے ہیں کہ یہ جو ہم نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے یہ الفاظ کہہ دیئے بم واحدۃ الى سنتین او والے الفاظ اگر کہہ دیے تو وہاں پر پہلی صورت کے اندر ایک اور دوسری کے اندر دو طلاق واقع ہوں گی یہ ہم نے یہ جو ہم نے کیا ہے یہ ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے ظاہر کے جس کے ہم کہتے ہیں یہ جناب خزان ایک اور دو طلاق واقع ہوں گی اور دیانتاً وہ اس کی نیت ہی کا اعتبار ہے ولو نواب واشد ول و نوا اور اگر اس نے ایک ہی کی نیت کی ہے توانتنتن تو یہ دیا قائم ہوں گی لا کزان کائم نہیں ہوگی یہ ان نہ ملو کلامی ہی کیونکہ کلام اس کا بھی اہتمال لیکن کیونکہ کلام اس بات کا بھی اہتمال رکھتا ہے کہ مراد ایک ہو لاکن خلاف لیکن یہ ظاہر کے خلاف ہے اور ظاہر کی دلیل اوپر مصنف علیہ الرحمٰ نے بیان کردی کہ اس طرح کی صورت میں جب ایک اور دو عدد بیان ہو اور درمیان میں کوئی تیسرا عدد نہ ہو تو اس وقت قاعدہ یہ ہے کہ اکثر من القل کہ عقل سے اکثر مراد لیتے ہیں اور اگر درمیان میں کوئی ذکر ہو تو عقل من اکثر تو اکثر سے عقل مراد لیا جاتا ہے یہ دو قاعدے مصنف علیہ نے تعداد گنتی کے اعتبار سے اور عدد کے اعتبار سے بیان کر دیے تھے تو وہ ظاہر ہے وہ کیا ہے بالکل ظاہر ہے تو اس لیے اگر اس نے نیت ایک کی تو دیا اللہ اور اس کے مابین یہ ایک ہی واقعت ہوگی لیکن قضاءً دوسری صورت کے اندر جہاں اس نے انہیں یہ فرمایا ہے مِوَاحِدَةٍ إِلَى سَلَاسٍ قضاءً اور قاضی فیصلہ یہی کرے گا کہ طلاقیں دو واقعہ ہوگئی باقی اگر اس نے نیت ایک ہی کیے یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے حَذَا هُوَزْبَرَانْ وَاللَّهُ عَلَمُ بِحَقِّ تَرِكَ لَا